بند کر دیا اس پنکھے کو بند کر دینا چلتا ہے سر ہاں جی جمع کے خطبے جو خطبہ جو کرتا ہوں عربی کے جو خطبے ہیں اس میں آپ لوگوں کو ایک مجمون یاد ہوگا کہ اس میں الا خطر نظیم سارے انسان علاقوں کے سائے علما کے اور علماء بھی علاقوں کے سوائے عمل کرنے والوں اور عمل کرنے والے بھی علاقوں کے سوائے اخلاص والوں کے اور اخلاص والے عظیم خطرے میں ہیں دس سال پہلے کہ کیا ہوئے عمل کو آدمی دس سال بعد ریا بنا کر ضائع کر دیتا ہے دس سال پہلے عمل کیا تھا کسی کی مدد کی تھی دس سال بعد اس ساتھ لڑائی ہوئی گاہ شرم نہیں آتی فلاب وقت آپ بھوکے تھے کھانا ہم نے دیا تھا دس سال بعد ضائع کر دیا مخلصونا لا خطر نظیم اخلاق اور عظیم خطرہ میں ہیں شاہ صاحب آواز آ رہی ہے نئے ساتھیوں کی آواز آ رہی ہے اخلاص والے عظیم خطرے میں اس عمل کو موت تک سنبھالنا ہے یہاں تک کہ آدمی اس حال میں جان اللہ پاک کے سپرد کر دے کہ اس کے امال محفوظ اس کے پاس موجود ہوں اور اس کے ساتھ چلے جائیں اصل میں نف نے اور شیطان نے کل وقتی منصوبہ لیا ہوا ہے ہاں بات دکانوں پر آپ دیکھتے نا چوبیس گھنٹے سر چوبیس گھنٹے سروس پمپوں پر پیٹرولوں کا دکھاؤ ہوتا ہے اور دکانوں پر دوائیوں کی دکانوں پر چوبیس گھنٹے سروس ہے تو نس اور شیطان میں چوبیس گھنٹے سروس کا منصوبہ دیا ہوا ہے نس کی جو بڑی چیز نفس کے جو چیز ہے بڑی وہ اس کی چاہت اور مزہ ہے وہ کہتا ہے تو تباہ ہوتا ہے برباد ہوتا ہے لیکن میرا مزہ جو ہے یہ پورا ہونا چاہیے آپ کو آواز نہیں آ رہی آ رہی ہے چاہیے. تو نفس کہتے میرا مزہ پورا ہونا چاہیے اس کے مزے کھانا پینا اور مال کی خواہش عورتوں کی خواہش آرام کی خواہش اٹھو ہی نہیں <laughs> والا ایک ساتھی ہوتا تھا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا کٹھا تو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ صبح کی نماز اٹھنا فرض نہ ہوتا نا تو قسم اٹھا اٹھاتا پٹھانا کہ صبح کی نماز اٹھنا فرض اگر نہ ہوتا نا تو اس نے کہا قسم کہ میں گھر میں اٹھتا اٹھتا ہی نہیں پڑھا ہی رہتا جذبے سستی آرام کھانا پینا ہمارے ساتھی کہا کرتے وہ نہ کان کڑوے کرتے ہیں کان کے مزے آنکھ کے مزے زبان کے مزے میں میرے مزوں کو پورا کرو ڈاکٹر آدمی کو سمجھاتا ہے کہ تو شوگر کا مریض ہے تیرے گردے متاثر ہو گئے ہیں آنکھیں بھی ہو گئی ہیں اگر تو پرہیز نہیں کرے گا تو تیرے تیری زندگی خطرے میں ہے تو ساری بات سننا ہوتا کر رہا ہوتا ہوں. پھر آگر نت کہتے ہیں کہ وہ میٹ چینی کا اور مٹھائی کا مزہ میرا مزہ پورا کر باقی تیرا گردہ تباہ ہوتا ہے تیری آنکھوں آنکھیں جہیں تباہ ہوتی ہیں تیری نظر ختم ہوتی ہے وہ میرا اس کا ساتھ کیا ہے مجھے تو اپنے مزے کی چاہیے شیطان کا وقتی منصوبہ یہ ہے کہ یہ انسان تباہ ہو جائے نفس اپنی چاہت پکڑ اور شیطان کا منصوبہ تباہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کو برائی نہ کرا سکا اور نیکی سے نہ روک سکا تو نیکی کم سوابلی کرا دینا بھی. اس کی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ نفرت اگر پڑھی رہے ہو تو بیٹھ ہی کے پڑھ لو تو اس کا دو جائے تو مجھے یاد ہے سن انہتر میں سن انہتر میں رمضان تھردی کا تھا ہم رائے بن گئے رمضان کے مہینے میں ہم نماز پڑھ رہے تھے میرے سامنے ایک سفید کمزور آدمی روئی والا چوکھا پہنے ہوئے اطرابی پڑی ہر تاریخی رکاوت ہو کر پڑی اور دوسری رکعات کے لیے انہوں نے زور لگایا اور جب اٹھ نہ سکے پھر بیٹھ کر پڑی یہ جی رکاوٹ اس وقت ہمیں نہیں تھا کے ساتھ, ساتھ پوچھنے کا یہ بلایا سید خان صاحب ہیں حجاز کے, کے امیر ہیں تبلیغ کیا کیا ہوا ہے سبحان اللہ کہ ایک سفر پر آئے ہوئے مسابر مسابر کی سنت ہے نفل ہو جاتی ہے پھر جو ہے تو اس کو ترابی ہے کہ ترابی ختم قیام تو ختم کیام کرنا اس میں ہر خوشش کرنا ہے. اور مصر کباب میں اظہر جی انا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا نماز دو نفر پڑھتے ہوئے تو پی کرسی میں لائے گئے نا تو اس جگہ ان کو کھڑا کیا جس کو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں اٹھنی بیٹھی تھی مصر کباب خاص جگہ ہے وہاں تو اس جگہ کھڑے ہوئے ان کو کیسے کھڑا کیا دو نفر پڑھنے کے ساتھ دونوں جو تھے جو دونوں والے ان کے ساتھ, ساتھ کھڑے ہوئے اور پہلی رکاس ہم نے پڑھی دوسرے رکاس کے لیے اس طرف جو کھڑے تھے انہوں نے ان کیسے بازو میں سے بازو ڈالا اور جو اس طرف کھڑے تھے انہوں نے بازو ڈالا جھٹکا دے کو خود نہیں اٹھ سکتے جھٹکا دے کر کھڑا کیا نماز ہے کہ وہ عملے کثیر نہ ہو تو مخروض نہیں ہوتا عظیمت مجاہد ہے عمل کو حاصل کرنے قبل کا نے پچیس سال جنگل سہراؤ میں گزارے ہیں کہتے ایک دفعہ میں ایک رات کے وقت ایک کھنڈر مکان رکان میں اس میں اس سیڑھی پر چڑھ رہا تھا رات گزارنے کے لیے ایک سیڑی پر مجھے نفس آبازی کے عبد القادر آج تو تھوڑی دیر کے لیے نیند کیا جہاں یہ بات یہ خیال دل میں آیا تھا اسی سیڑھی پر میں کھڑا ہوا اور پورا قرآن ختم کیا الطاف صاحب سوچا کہ خیر ان شاء اللہ ہم شروع ہوگا گئے اب لوگ رشتے دار نہیں اب اللہ یہ بجائے کہ ہم نماز جماعت سے پڑھ پڑھا کریں اس کے اللہ تو توفیق دے دے یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ کے بڑی بڑی شخصیات کی باتیں ہیں سبحان اللہ اسے کہتے ہیں مجاہد آدمی پوچھ کر کرے اور خاص طور سے مبتدی یعنی جو شروع میں چلنے والا ہے راہت سفر میں وہ اپنی ساری باتیں پوچھ کر کرے کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ ظلمانی حجاب کی جگہ نورانی حجاب سے آدمی کو دھوکہ دے کر اس کو سخت دنیا آخر کا نقصان دے دیتا ہے بارہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے کل پر وارض ہوا کہ جہاز جو ہو رہا ہے اس پہ جا کر شہید ہو جاؤ تو کہتے ہیں میں نے باتوں میں غور کیا تو یہ جو آواز آ رہی تھی جو الکا ہو رہا تھا یہ الکائے رحمانی نہیں تھا الکائے شیطانی تھا الکا تھا الکائے شیطانی لیکن تھا یہ جا کر شہید ہو جاؤ بات ٹھیک تھی اتنا بڑا درجہ سر میں نے غور کیا کیا, کیا, کیا پر یہ بات سمجھ آئی کہ اس جہاز کے جو میں کام کر رہا تھا جتنے آدمی بیچ رہا تھا جتنے اس کے لیے پیسہ بیچ رہا تھا جو اس کی ترغیب چلا کر اس کو محاذ کو آباد کیا ہوا تھا اس کا میرے جا کا شہید ہونے سے ختم ہو رہا تھا تو شیطان کی یہ چاہتی تھی کہ یہ تو سواب حاصل کر لے شہادت کے لیکن اس وجہ سے جو عظیم کام ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس لیے مفتی کو جو ہے وہ تو کے حجابوں کا پتہ نہیں ہوتا تو نورانی حجابوں کا تو پتا لگانا بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے جنج... ساتھی کی شادی ہو گئی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری شادی پڑھی لکھی ڈری ڈاکٹر سے کرائی جائے ھم... شادی ہو گئی تو اس نے پہلے ہی چند دنوں میں اس نے بس کیا کہ اس کو مکمل دیندار بنائیں گے تو اس نے اس کے یہ نقاب پردے کی سختی سارا ایک منصوبہ بنا کر اس کو آپ لوگوں کی زبان نے لانچ کیا منصوبے کو آگے چلایا نا کہ مجھ سے آ کھا مریض یعنی مریض کے لیے اپنے دینی اعمال کا تجکہ جہاں اس کا بیٹھ کرنا یہ ریاض نہیں ہے اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کتنی ترقی ہوئی ہے دوسرا کوئی خدا کر رہا اس کے بارے میں مشورہ دے دیا جاتا ہے مشاہدۂ تربیت کے پاس اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کا کا تذکرہ کرنا یہ خود گناہ ہے لیکن اپنے گناہ کا تذکرہ کرنا تربیت حاصل کرنے کے لیے جہاں اس کا تعلق کا یہ ہے یہاں سہان کا تربیت کا تعلق ہے وہاں نیکی کا تذکرہ کرنا یہ ریا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی حال کا پتہ چلتا ہے کس نے کتنی ترقی کی دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی کو تاہ اس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے بڑا فکری آ کر مجھ سے کہا میں نے کہا یہ آپ سے سب کچھ شیتان کرا رہا ہے بڑا غصہ ہے یا اللہ جنگ کرنا کر رہے ہیں اور یہ اس کو دیکھو کہتے شیتان کرا رہا میں آپ کو بتاؤں بات بات شیتان کیسے کرا رہا اس بات پر عمل کرانا چاہ رہے ہیں آپ کی گھر والی کی عمل کی استعداد نہیں ہے تو اس آپ کی بات کو ماننا نہیں ہے جب بات کو ماننا نہیں ہے تو کیا نتیجہ ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دونوں کا ہوگا جھگڑا جھگڑا ہوگا اور فساد ہوگا اور فساد ہونے کے بعد جو ویسے کیا ہو رہے تھے وہ اور خراب ہو جائے تو اب آپ بتائیں یہ بات کرنے کی ہے ضرور یقین کرنے کی ہے اس کرنے کی ایک ترتیب ہے ایسی ترتیب جس پر آپ چلیں آپ کامیاب ہو جائیں اس بات کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل ہو جائے تو اس کی ایک ترتیب ہے لہذا آپ اب تو یہ شیطان دورانی حجاب میں آدمی کو مار رہا ہے کر رہا تھا کہ مختر جی کو تو ہو, اپنی باتوں کو مشورہ اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے مکر ان کا فہم عطا فرماتا ہے اور آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو پھر یہ کسی حد تک محفوظ ہوتا ہے پھر بھی جائے تو اللہ والے یہاں تک کہ اپنے شاگردوں سے اور اپنے ماتحتوں سے اور اپنے خلافات سے مشورہ کرتے رہتے ہیں انسان ہے کسی وقت بھی انسان اس سے اس ہونا خطا ہونا نفس کی چاہتوں کا شکار ہو جانا یا شیطان کی جائے تو اس کے ظلمانی نفسانی حجابات کا دوکا ہو جانا خطرہ میں ہوتا ہے اور مشورے میں اللہ تبارک نے خیر رکھی مشورے میں رکھیے خیر کا میں اور اس کے بارے میں پاپن ہوں ایک تو اپنے کام کرنے والے ساتھیوں پر اتنی سختی کرنا کہ ان کو ہی نہ کرنا یہ بات نہیں ہونی چاہیے دہلی آپ ان کو معاف کر دیں آپ ان کو معاف کرتے کہ جو غلطی ان سے ہی ہوگی وہ ساتھی کام کریں گے اور جو ساتھی اخلاق کے ساتھ چل رہے ہیں جب ان سے غلطیاں کوتہیاں ہوں گی ان کو آپ درست کریں گے ان کو مشورہ دیں گے ان کو سمجھائیں گے تو ان کو ترقی ہوگی یہ تربیت کسی کو کہتے ہیں تو کہ آپ ان کو معاف میںستخل رہے اس کے لیے آپ اللہ سے مقرر ہی مانگے اور پھر آپ ان کو اعزاز بھی شاور شاہ رحم فی ان سے مشورہ بھی لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہو رہی ہیں آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عمر کی تربیت کے لیے کہا گیا کہ آپ مشورہ کریں اور بدر کا جواب نے مشورہ کیا کہ کہاں عشق کو ڈالا جائے تو آپ نے انتخاب فرمائی تو صاحب اکرام درد کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امر ہے تو بس ٹھیک ہے اور اگر مشورہ ہے تو ہمیں بھی مشورہ رد کر دیں مشورہ نرد کیا کر دیا کہ اگر ہم وہاں پڑھاؤ کریں تو زیادہ مفید ہوگا تو آپ نے ان کے مشورے کو مانا چلا اصل بحث میں یہ ایک مشورہ ہے اپنے درست چلنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ایک مشورہ کیسا رہنا ہے مشورے فوائد ہی ہوتے ہیں کہ انسان کو انسان نفس کی چاہتوں کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے اغوائی شیتانی سے اور چاہ نفسانی سے اغوائی شیتانی سے آدمی کی حفاظت کے آلات ہو جاتے ہیں دوسرا دوسرا ایک مشورہ کرنا مشورہ طلب کرنا مشورہ کرنا یہ ایک آجزی کی لامت ہے اس سے توازن تج ہوتی ہے نکلتا تھا مشورے کے آداب دھیان کرتے تھے انہوں نے بزرگوں سے مشورہ کے ادب امیر کے لیے سنا تھا کہ امیر کے لیے مشورہ کے کیا آداب امیر کے لیے مشورہ کے آداب یہ کہ فیصلہ کر کے نہ بیٹھے کرنا تو یہ ہے جو میں نے کرنا ہے باقی ان سے بھی پوچھ لیں گے نہ یہ بھی خیر کا طالب ہو کر بیٹھے یہ علام آپ سے خیر کے تعلق علامہ الحمن راشد عمر معاہدنا منصور ان سیات یہ حالت اچھے باتوں کی ہمیں ہمیں اچھی باتوں کے بارے میں اگائی کر اور ہمیں جو ہے تو نفس کے شروع سے آگاہ کر یا اللہ ڈاکٹر صاحب سیاح کیا مال کا کیا یہاں لانے کا مطلب ہوا جی نفس کی آگاہ کریے تو ہو گیا جی اچھی باتوں کا الہام کرو وہ ہو گیا جی اور نفس کے شروع سے خراب اعمال کہ نفس کے خراب اعمال جو ہیں وہ انسان کو انسان کے باطن کو ایسے خراب کرتے ہیں اس کی رائے سابت نہیں رہتی اس کا مشورہ دوست نہیں رہتا کس سے یہ پناہ ہو جائے تو لگ رہا ہے ساری عمر جی یہ تو کوشش ترتی رہنی ہے ہر عمل کے بارے میں سوچنا ہے ہر عمل پر غور کرنا ہے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے اپنے استعمال پر غور کرنا ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر جگہ جو کچھ جو ہم کر رہے ہر چیز کے بارے میں غور کرنا ہے اور اس بات کے غم میں رہنا ہے کہ کہیں ہم جو ہے نفس و خواہشات نفسانی اور اغوائے شیطانی کے تحت تو کہیں استعمال نہیں ہو رہے خواہشات نفسانی کے تحت کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے اغوائے شیطانی کے تحت استعمال تو نہیں ہو رہے مصر تو اجتناب کو حق کر کے دکھا اور اس کے تباہ کرنے کی پیروی کرنے کی توفیق کا فرما اور باطل <سؤال> کو باطل کر کے دکھا اس سے بچنے کی توفیق کا تا بہت بڑی ضرورت تصویر کرنے والے کے لیے جو خطبہ پڑھنا ہوتا ہے کہ نہ مدو کس طرح پڑھتے ہیں <lived> شروع نا نفسنا سہی یاد ہے اعلیٰ میرا کے جو شرور اس سے اس مجمعے کو محفوظ فرما اور نفسے مجمے کر کوئی شرور ہے یا اعلیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما اس خطبے کو پڑھتا ہوں نا اس کی عجیب نیتیں ہیں الحمد للہ نحمود ہوں نسل عید ہوں نسطیل والی اندر سے ہم مانیں گا ایک تو آپ شرور شروع سے لوگوں کی حفاظت لوگوں کے شرور سے اپنی حفاظت ہو ہمارا جو اخراب حمال ہے اس کے ظلمت اندھیرا ہے یہ لوگوں کو نقصان نہ ہو مجھے نقصان نہ ہو میں آگے کیا پڑھتے میں حضل ہوں اس کو بازی پڑتے ہمائی حض فلا اللہ فلاں وصل جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے ہمائی حضل حاضر جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں کیا آپ کی تقریر ہے اور آپ کی ساری یہ رہے جوش و خروش ورانشوری یہ, یہ تو نہ ہدایت کے بارے میں ہے جب تک اللہ پاک چاہے نہ گمرائی سے نکلنے کے بارے میں نہ ہدایت کے بارے میں لہذا یہ ہماری طرف سے ہے ایک عمل خیر اور میں عمل کرتے ہوئے اللہ کا زور پیش کرنا ہے تو اس پر اللہ جاب فرمائے باقی اللہ کی چاہت ہوگی ان کے بارے میں اللہ ہدایت بھی دے دیتے اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہو کہ فضل نہیں ہوگا تو ہماری کوشش کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی ہمارے یہ کبیر میڈیکل کالج کے ایک طالب علم سلسلے میں بیتھ ہوئی وہ آ, کلاس میں کھڑے ہو کر اور اس میں اپریشن کی جگہ پر گر جاتی تھی سر چکرایا گر جاتی تھی. تو اس کو زور سے پکڑ کر لے گئے یہ نفسیاتی بیماریوں کے ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے سائکیٹرسٹ کے پاس نے جب کو دوائی لک تھی تو اس کے چونکہ سلسلے میں بیت تھی تو مشورے کے لیے بھی آئی جی مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے باقی لڑکیاں آپ کو جو بیوشی آتی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا جی مجھے جو بیوشی آتی ہے جب یہ مریض کو نشا دیتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں نشا دینے کے بڑے آدمی منہ کھولتے ہیں بڑا برا حالت اور آپریشن جو کرتے ہیں تو اس پر میرا دل بس ہو جاتا ہے بڑا خف ہو جاتا ہے اور مجھے رونا آتا ہے بس میں چکراتی ہوں کہ اس کا تو سانسٹی کے دائیں پہ نہیں ہے اس کا علاج روحانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو رہی ہیں پر تکلیف ہے غم ہے دکھ ہے راحت ہے آرام ہے یہ ساری لگی طرح ہو رہی ہے یہ راز ہے تقدیر کا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اپنے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے دوسروں کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہاں جتنے ہمارے بس اور رشتے ہے اس پہ ہم مدد کریں اور آپ سارے ویلے میں آپ کیا مدد کر سکے گی تو لہذا آپ دل سے دعا کیا کریں بس جنہوں نے دعا کی آپ فرم ہو گئے ہم بس کھڑے ہو سوال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا ہو کہ بس جنہیں دعا یا آلہ کی تکلیف کو آل کی ضرورت کو پورا فرما ہم تو دعا کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ دل کی سے بان کے الفاظ ہے دل کی چاہت سے اس کی مدد کا کچھ طریقہ ہو جائے ایک دفعہ ایک طالب علم وہ بھی سائکٹک مریض ہوا وہ ہو. علاج اس کا کرا رہے میں بمبئی کے پاس جا رہا ہوا تھا تو اس کا علاج مجھے پڑا تھا اس نے کہا آج مجھے تکلیف ہے تو میں نے کہا آج کل آپ کیا کر اس نے کہا میں یہ بلڈ ڈونیشن کی ایک وہ ہے تنظیم ہے اس کو چلا رہا ہوں میں نے کہا دیکھیں بخود آپ کی بیماری کی ایک بنیاد ہے وہ بنیاد یہ جتنے انسان تکلیف میں آپ یہ چاہتے کہ سب کی بس کروں. سب کا مسئلہ میں ہی حل کروں اللہ پاک نے آ کر حل کرنا رکھا ہی نہیں سب کا مالک اللہ تعالی خود ہے آج کا سر بالکل یہی بات ہے میں ایسی ٹینشن سے آپ مریض ہوئے ہوئے ہیں لہذا جتنا آپ کے بس میں اتنا آپ کریں گے دعا پہ ٹینشن میری کیا حیثیت ہے کہ میں تقدیر کے راز میں گھسوں اور اس کو میں آج نہیں آیا ہوں برخا بیمار جو ہوا تھا پچھلے دنوں میں سخت بیمار ہوا نا بائی اس کا نارمل بائی سے عمر میں چھوٹا تھا وہ حادثے میں گھر کے پاس کچھ لگے گاڑی کے آ کر یہ پہلے سے بیمار تھا کچھ غم کو دیکھا تو بس مکمل میں دیکھتا ہوں کون دوزخ میں ڈالتا ہے کس کو ڈالتا ہے میں اس کا میں خاتمہ کروں گا اس کے بارے میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جو ہم وہ خیالات سے اور ترغیب سے جو آدمی کو رخ کرتے وہ اس نہیں ہو سکتا والی بھی کہتے ہیں کہ پہلے خیرات پر بات آتی ہے خیرات کے بعد پھر سیل کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہارمون میں،, میں فرق آ جاتا ہے جب وہ فرق آ جائے اس کو دوائی سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے پھر جو سیل کا اسٹرکچر ہے ساخت اس میں فرق آ جاتا ہے اس کا فرق آ گیا تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے اس کا درست کرنا یا جو پرمانٹ افراد دیتے ہیں جو کا یہ وہ ہوتے ہیں تو, پر من و دوائی ہیں تو, تو خیر جی بات کسمنٹ میں, میں, میں تو بارہ وارض یہ تھی عورت یہ تھی کہ جو ہر انسان کو اپنی مسلسل اصلاح کی مسلسل تلاش خراش کی مسلسل نگرانی کی مسلسل نگراش کی ہر کسی کو ضرورت ہے اور ہم اس کو لے کر چل رہے ہوں ہاں جی اپنی اصلاح کی ترتیب کو لے کر مسلسل ساری زندگی چلنا ہے رحمتہ اللہ علیہ بہت, بہت بڑی شخصیت گزرے آخری عمر میں فرما رہے تھے کہ یہ غالباً مولانا صاحب سے کون سے بزرگ سنگا میں نے سنا کیونکہ بڑا راس ان سے میتھ تھے میں آخری عمر میں فرما رہے تھے کہ مجھے شیطانہ کر ترجیح دیتا ہے کہ تیرے جنازے میں بہت مخلوقات آئے گی تو بڑا شیخ تیرا جنازہ بہت ہوگا بھاری جنازہ ہوگا اس بات کے ذریعے سے وہ جو میں مختلا کرنے کی کوشش کر رہا شیتا اللہ <سلام> <سلام> اور جو امام احمد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ افات کے وقت ان کو کلمن کی تلقین کر رہے تھے آگے سے نہیں نہیں کہہ رہے تھے تو لوگوں کو پڑا ان کو حیرت ہوئی جی افسوس ہوا کہ تو ان کو کچھ دیر کی بہال ہوئے تو ان سے پوچھا لگون نے کہا کہ شیتان کھڑا ہے اور کہہ رہا مجھ سے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہوں کبھی نہیں یعنی ابھی میں فی الحال فارغ نہیں ہوتی جب تک کہ روح پرواز نہیں کر لیتی اس وقت تک فارغ نہیں ہوا میں اس کو یہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ. تو البخلسون اللہ خطر ناظیم خلاص والے جو ہیں وہ عظیم خطرے میں کیونکہ ان کو اپنے خلاص کے عمل کو سنبھالنا ہے اور آخر تک لے جا کر اس کو حوالے کرنا ہے اس وقت تک خطرہ لگا رہتا تو ادھر سارا صلّہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی ہے سارا صلی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ہی ہے اللہ تعالیٰ کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں بس ذکر شروع کرتے ہیں ہمارا جی آج سات سفر میں ہی گزرا ہے تھکاوٹ نہیں آئے جی صاحب آن سب کیا کہتے ہیں سننا بولنا کسی چیز کا بولنا سننا شروع ہو جائے تو اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیتا ہے جب ترغیب سامنے آتی جائے اللہ تبارک والا عمل کی بھی توفیق تو آپ دیتا ہے نہیں سر یہ بات ہی ماحول کے ساتھ جڑا رہے صاحب رحمۃ اللہ شعر پڑا کرتے تھے کہ آئی جائے گا ساکھی اس تک بھی دور جام منتظر بیٹھا ہوا جو ابھی تری محفل میں ہے کسی نہ کسی وقت تو اللہ تعالی پتھر فرمائی دے گا لا الہ اللہ اللہ Or no hope illallah ya ila illallah